اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم یقیناً بڑی طاقت والے ہیں آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر بیان کر کے گویا یہ کہنا چاہا ہے کہ جو ایسی عظیم ترین قدرت کا مالک ہے بے شک وہی ہر چیز کا رب اور اپنے تمام بندوں کا معبود واحد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اسے اونچا بنایا ہے اور شمش و قمر اور ان گنت ستاروں سے اسے مزین کیا ہے اور ہم ہر چیز کو جتنا پھیلانا چاہیں اسے پھیلانے کی قدرت رکھتے ہیں اور ہم نے زمین کو فرش کی طرح پھیلا دیا ہے تاکہ بندے اس سے مستفید ہو سکیں ہم ہی اسے اچھی طرح پھیلانے والے ہیں یعنی ہمارے سوا کوئی اس کی قدرت نہیں رکھتا ہے آیت انچاس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے کوئی چیز اس دنیا میں فرد نہیں ہے آسمان و زمین لیل و نہار شمش و قمر بحر و بر ظلمت و روشنی ایمان و کفر، موت و حیات نیک بختی و بد بختی جنت و جہنم حتیٰ کہ حیوانات و نباتات سبھی ہی جوڑے ہیں صرف اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور انسان و جن اور حیوانات و بہائم میں مذکر و مانس ہونا اور ان کی نسلوں کی بقا کے لیے بظاہر بے جان نطفے میں جان ڈالنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ قادر مطلق مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اسی لیے آیت کے آخر میں لعلکم تذکرون آیا ہے یعنی تاکہ تم لوگ غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچ سکو کہ تمہاری عبادت کا مستحق صرف رب الجلال ہے جس نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے یعنی یا تو انہیں مذکر و معنس بنایا ہے یا ایک دوسرے کا مخالف بنایا ہے جیسے آگ پانی کا موت زندگی کا ایمان کفر کا اور جنت جہنم کی مخالف ہے